يا مالنا من الله فلا مضيل له ومن ينضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ بِالنَّارٍ قال اللَّهُ تَبَارُكُ تَعَالَىٰ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ موقر اہل علم میردین بھائیو اور قابل احترام اور بہنو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحم اللہ کی کتاب بلغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع اور اس کتاب میں کتاب الجام سے آخری باب باب الذکری ودعا کی احادیث کا مطالعہ پچھلے دروس میں ہم نے شروع کیا اور آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حدیث نمبر چار اور پھر انشاءاللہ حدیث نمبر پانچ کا ہم مطالعہ کریں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی یاد ساری بھلائیوں کی جڑ ہے جو دل اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اس دل میں رقت ہوتی ہے آخرت کی فکر ہوتی ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے اصلاح کا احساس ہوتا ہے اپنی کوتاہیوں کا اس احساس اور اسی کے ساتھ ساتھ بہتر زندگی کی طرف بڑھنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے اس کے دل میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن رہا ہے میرے دل کے حال کو جانتا ہے اور وہ یا تو راضی ہے یا تو ناراض لہٰذا مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ناراض ہو اور اگر ہو گیا ہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے اور ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کے بدلے مجھ کو بہتر جزا دے اور دنیا اور آخرت میں میرے لیے اچھی زندگی میسر کرے اللہ کو یاد کرنا یہ ساری چیزیں ایک دل میں پیدا کرتا ہے مختلف لمحات میں مختلف کیفیات دل پر آتی ہیں اور یہی وہ کیفیات ہیں جو واقعی ایک انسان کو اچھا انسان بناتی ہے ورنہ ایک انسان مشین کی طرح ہو جاتا ہے جب اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے اور دلوں کا پتھر ہونا دلوں کا سخت ہونا اللہ سے غفلت اور پھر اس کے بعد معصیت کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن گناہ گناہ سے پہلے ایک انسان اللہ کو بھولنے والا ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کو بھولنے والا ہوتا ہے لہٰذا ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ساری خیر سارے دین کی جڑ یہ ہے کہ آدمی یاد رکھے کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کس کے آگے جواب دے ہے کون اس کا مالک ہے کون اس کا رب ہے کس کی عبادت اس کو کرنی چاہیے اور کس غرض سے کرنی چاہیے یہ چیز اگر انسان کو یاد رہے تو عقیدہ اور فقہ اور اسی طرح سے جتنے بھی اخلاق و اعمال ہیں وہ سارے صحیح طور پر انجام پاتے ہیں ورنہ یہ اعمال مشینی اعمال بن کر رہ جاتے ہیں ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے لیکن بس ایک روٹین کی طرح ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات اس سے آگے بگاڑ بڑھ کے وہ اعمال لوگوں کے لیے کرنے لگتا ہے دنیا کے مفاد کے لیے کرنے لگتا ہے لہذا اللہ کو یاد رکھنا اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے شرط ہے ضروری ہے اس کے بغیر کیسے اخلاص پیدا ہوگا جب اللہ یاد نہیں تو اللہ کے لیے عمل کا احساس کہاں رہے گا تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں اور ایک ایک کر کے مختلف اذکار ان کی فضیلت اور ان کے معانی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے فخر اعتبار سے کیا احکام ان کے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے آج اس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ آ, ذکر کی مجالس سے متعلق ہے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے اس حدیث میں یا آج کی حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ ذکر نہ کرنا مجالس میں جمع ہونا لیکن اللہ کو بھول کر اپنے اوقات کو ضائع کرنا غفلت میں گزارنا اس کی کیا وعید ہے ابن حجرات و کالا حسن یعنی حدیث حسن۔ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی رواج ہے انہی سے یعنی پچھلے جو صحابی ہیں ابو انہی سے رواج ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ما قَعَدَ قوم مقادن جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ولم يدکرو ولم يدکرو اللہ لیکن اس مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ولم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھی نہیں بھیجتے ہیں. آپ پر درود نہیں پڑھتے اللہ کا نہ قیامہ تو وہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی حسرت کا سبب بنے گی انہیں حسرت ہوگی کاش کے ہم ایسا نہیں کرتے اور کاش کے ہم ایسی غفلت میں نہ گزارتے مجلس میں اللہ کو یاد کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تو یہ چیز ان کے لیے حسرت کا افسوس کا اور کھوئے ہوئے احساس کا باعث بنے گی امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے سید جامع صغیر میں شیخ البانی نے حدیث نمبر پانچ ہزار سو سات پر کہا کہ حدیث صحیح ہے ابن حجر نے اس حدیث کو بالمانہ روایت کیا ہے ترمدی میں الفاظ اس طرح سے ماں جلسومن مجلسن ان شاہ امام اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو اسی اور حدیث صحیح ہے اس حدیث میں الفاظ مختلف ہیں اور زیادہ بھی ہیں کیا الفاظ ہیں ما جالا سا قوم مجلسن جب بھی کچھ لوگ قوم کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں ضروری کی کوئی خاص قوم اس سے مراد سید شیخ پٹھان یا اس طرح کی کوئی قوم ہو یا کوئی علاقے والی قوم ہو قوم سے مراد کچھ لوگ کچھ لوگ اس سے مراد ہوتے ہیں چاہے وہ دو ہی کیوں ہو بلکہ بعد میں تو ایک بھی کہا ہے تو قوم سے مراد کچھ لوگ ماں جالا سا قوم و جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں لم یدقر اللہ فی اور اس مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ولم يصلوا على لمس اور اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتے وہ مجلس ان کے لیے ترتن ہوگی ترا کا معنی ہم آگے دیکھیں کیا ہے وہ ان شا ادب و شاء الغف علیہ اب اللہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو انہیں عذاب دے یا پھر ان کی مغفرت کر دیں اس حدیث سے ذکر نہ کرنے کی برائی معلوم ہوتی ہے کہ ذکر نہ کرنا کسی مجلس میں بیٹھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ اور درود نہ بھیجنا یہ کتنا برا ہے ایسی مجلس قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی افسوس کا سبب بنے گی کہ میں نے کیوں اتنا وقت ضائع کر دیا ترہ کے معنی میں تر کے معنی میں ابن اصیم رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب ان نہ غریب حدیثی و ترتو وکیلا کہتے ہیں کہ ترہ کے معنی عربی زبان میں نقص کے ہوتے ہیں ناقص کمی, دیفشنسی, کے اور اسی طرح سے طبی کے معنی میں بھی آتا ہے کہ کسی برائی کے بدلے میں اس کے نتیجے میں برا انجام جو ہوتا ہے اس کو ترہ کہتے ہیں تو یہ مجلس برا انجام بن کے قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گی یا یہ مجلس ان لوگوں کے لیے ثواب اور نیکی میں کمی کا ذریعہ بن جائے ان کی نیکیاں گھٹ جائیں گی ان کا ثواب محروم رہیں گے یا ہو سکتا ہے اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو کم کر ہیں تو یہ جو ہے نقص کا سبب بنے گی ان کی دینداری میں قیامت کے دن ان کی اس غفلت کی بنا پر اللہ ان کو سزا دے یہ بھی ممکن ہے تو یہاں پر آگے جو بات آ رہی ہے انشا ادب و انشا غفر الحم اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے تو ان کی مغفرت کرے اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ چیز قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے تو یہ چیز ان کے لیے کیا ہوگی برے انجام کو لائے گی اور ان کے لیے ان کی دینداری میں ان کے اعمال میں ان کے ثواب میں نقص کا سبب بنے گی قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے تن کا جو لفظ ہے ابھی زبان کے اعتبار سے یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولئن یا تیراک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا ولن یت رقم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمات عیسور محمد کی آئے تھے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولن يحبطها یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں تمہارے اعمال کو حبت نہیں کر دے گا یعنی ان کو برباد نہیں کرے گا ان کو باطل نہیں قرار دے گا اور انہیں سلب نہیں کر لے گا تمہاری نیکیاں چھین لے اللہ تم سے تمہاری نیکیاں برباد کر دے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں تم سے یعنی باطل قرار دے دے ان کو قبول ہی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو یعنی ولت کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا بربادی تباہی نقص خرابی تو یہ ساری چیزیں اس اس معنی میں آتی ہیں تو ایسی مجلس جس میں لوگ بیٹھیں اور اللہ کو یاد نہ کریں ایسی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے نقصان اور ہلاکت بربادی اور ابطال اور کوتاہی اور برے انجام کا ذریعہ بنے گی اسی طرح سے بعض علماء نے کہا جیسے خود امام ترمیدی نے بھی ذکر کر کے کہا ہے کہتےن یعنی حسرتن و نداما یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا ذریعہ بنیں گے حسرت جیسے انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اور ملا ہی نہیں اس کو دل میں حسرت لیے اسی دنیا سے چلا جاتا ہے چاہے وہ دین کی چیز ہو یا دنیا کی چیز ہو کوئی آدمی مثال کے طور پر حسرت تھی کہ بھائی حج کو جائیں گے لیکن بیمار پڑا رہا اور اس کے بعد شفا نہیں ملی اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا اپنے دل میں حسرت لیے چلا گیا کہ کاشت میں کر یا اسی طرح سے کوئی انسان ہے دنیا میں مال دولت کمانے والا ہو اور آج نہیں تو کل پیسہ آئے گا تجارت میں لگا دیا ہے آئے گا آئے گا یہی حسرت یہ دنیا سے چلا گیا ندامت کیا ہے اپنے برے عمل پر پچھتانا یا نقصان پر پچھتانا افسوس کرنا نادم ہونا مجھ سے گناہ ہو گیا ندامت ریگریٹ جس کو آپ کہتے ہیں تو یہ مجلس ان کے لیے افسوس اور ندامت کا ذریعہ بنے گی امام ترمیدین نے اس کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ کال ابادی کہتے ہیں کہ بعض عربی کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کے معنی کے انتقام اور بدلہ اللہ کو بھلا کے اس مجلس میں لوگ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے اللہ کو یاد نہیں کیا اپنے خالق اپنے مالک اپنے محسن کو یاد نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان سے اس کا انتقام لے گا اور یہ مجلس ان کے لیے انتقام والی مجلس بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کی نیکیوں کو خراب کر دے گا ان کا ثواب کم کر دے گا یا ان کے عمل کو یعنی ان کی دینداری کو ناقص قرار دے گا تو یہ جو مجلس ہے ایسی مجلس جس میں بندے اللہ کو یاد نہ کریں بڑی بھیانک مجلس ہے جس میں گپ ہی ہوتی رہے ہوتی رہے اور اللہ کو کوئی یاد نہ کرے اس سے بڑھ کر وہ مجلس ہے جس میں معاشیت ہو دنیا بھر کی خرافات ہوں لوگ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں لوگ بیٹھ کے اس کے اندر غلط کام کریں اگر ایسی مجلس کوئی ہے جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ایسی مجلس آخرت کے دن ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنے گی خصوصاً ایسی مجالس جن میں قوالت کافی دیر تک لوگ بیٹھے رہے بھئی تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ملے چلے گئے ہو سکتا ہے چلو اللہ کو یاد نہیں کیا اس لیے کہ جلدی سے مل کے کوئی بات کر کے فوراً نکلنا تھا لیکن بیٹھے رہے ہیں, کافی دیر ہوا اور اتنی دیر دنیا کی باتیں تم کر سکتے تھے اللہ کی بات نہیں کر سکے ایسے کیسے مسلمان ہو اگر زیادہ دیر تک مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں یہ اور بھی زیادہ برا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایو ما جلسو جو بھی لوگ بیٹھیں اسی مجلس میں بیٹھیں اپال الجلوس اور ان کا ان کی بیٹھک لمبی ہو جائے تو اپال الجلوسر کو قبل ان اللہ تعالیٰ او پھر وہ متفرق ہوں نکل جائے وہاں سے, وہاں سے جو ہے مجلس ختم ہو کر بکھر جائیں اس سے پہلے کہ وہ اللہ کو یاد کریں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پوری مجلس میں نہیں پڑھے اللہ کا اللہ کا ذکر آتا یا رسول کا ذکر آتا پر درود پڑھتے اس سے پہلے ہی وہ مجلس ختم ہو گئی اور بہت لمبی مجلس تھی بہت وقت گیا اس میں. گھنٹے بیٹھے رہے لیکن ذرا بھی اللہ کو یاد نہیں کیا ذرا بھی نبی پر درود نہیں پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا نہ کال تیرا اللہ ایسی مجلس ان پر اللہ کی طرف سے وبال بن کر آئے گی ہوں وہ انشاغر ہوں اللہ چاہے ان کی مغفرت کرے اللہ چاہے ان کو عذاب دے یا پھر چاہے تو مغفرت کرے یہاں مقدم کس کو رکھا عذاب کو اللہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو مغفرت کرے مقدم عذاب کو رکھنا بتا رہا ہے کہ زیادہ مستحق عذاب کے اور پھر اللہ مشیت معاف کر دے لیکن اصل حقدار کس چیز کے ہیں عذاب کے ہیں اس لیے عذاب کو مقدم رکھا گیا اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اپنی مستدرک میں اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر دو ہزار سات سو پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے علامہ سنانح اللہ اپنی کتاب التنویر شرح الجام صغیر میں کہتے ہیں انہیں کی کتاب دوسری السلام بھی المرام کی شرح ہے اور بھی کتابیں ان کی ہیں مصطلح الحدیث وغیرہ میں اور بھی کتابیں ان کی ہیں اور عقیدے پر بھی کتابیں ہیں علامہ سنانحم اللہ فرماتے ہیں یہ یمن کے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فی تعالی بال مجالسل عام مبنۃ الغفلہ کہتے ہیں اس حدیث میں اور اس جیسی جتنی احادیث آئی ہیں ان میں اس بات کی ترغیب ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے مجالس عام مان لیں عموم مجالس جس میں سارے لوگ کئی علاقوں سے لوگ آ جمع ہو جاتے ہیں خاندان والے دوست احباب کی مجلسیں یا جو بھی مجلسیں ہوتی ہیں جو عمومی مجالس ہوتی ہیں کچھ خصوصی نہیں بلکہ عمومی مجالس ہوتی ہیں زیادہ لوگ اس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان مجالس میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی ترغیب اس حدیث میں ہے کیوں فنغفلا <الْغَفْلَة> اس لیے کہ یہ مجالس غفلت کے مقامات ہیں اس میں غالب غفلت ہوتی ہے اس میں غالب غالب کیا ہوتا ہے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں آپ دیکھیے ولیموں کے مجالس اسی طرح سے اور بھی دوسری مجالس جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کون اللہ کو یاد کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جو لوگ دینی مجالس کی بجائے دنوی مجالس میں اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں یہ آخرت میں پچھتائیں گے یا آخرت میں پچھتائیں گے اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے اللہ وسلانی رحم اللہ اپنی کتاب سب السلام میں فرماتے ہیں دلیل علی وجوب ذکر یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ذکر واجب ہے یہ اللہ کے ذکر کے وجوب پر دلالت کرتی ہے وہ صلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلمجلس اور مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ واجب ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ چیز اس سے ثابت ہوتی ہے یعنی کہ یہ واجب ہے لازم ہے obligatory ہے سیما ماں تفسیر ترتی بناری اولادابی ماں خصوصاً جب کے اس حدیث کی تفسیر میں جو جہنم کی تفسیر ہے وہ ترتن کی تفسیر جہنم سے بھی کی گئی ہے جیسا کہ باز علماء نے ایسی تفسیر کی کہ اس سے مراد کیا ہے جہنم کا عذاب چاہے تو دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو یا بعض روایت میں آخرت کی قید اس میں قیامت کے دن تو وہ عذاب کے حقدار بنیں گے کون جو ان مجالس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں فِعْلِ کو کہتے اس لیے کہ عذاب ایسی ہی چیز پر ہوتا ہے جو واجب ہو اور اس کو چھوڑا جائے یا ایسی چیز پر جو برائی ہو اور اس کا ارتکاب کیا جائے یعنی اللہ کا عذاب کب آتا ہے واجب کے ترک پر لازم عمل ہے اللہ نے لازم کیا ہے اس کو چھوڑنے پر عذاب آتا ہے اس کی وعید آتی ہے یا پھر کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کا ذکر اور نبی پر درود واجب ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے مجلس میں اگر نہیں ہوتا تو عذاب کی دھمکی نہیں ہوتی چھوٹی موٹی چیز کے اوپر اللہ کے عذاب کسی مستحب عمل پر عذاب کی دھمکی نہیں آتی ہے واجب پر ہی عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ان واحر الذکر وسلات علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ اور اسم پر درود دونوں بھی ساتھ میں ہونے چاہیے یعنی اس مجلس میں صرف ذکر کہ اللہ کا کافی نہیں ہوگا بلکہ ساتھ میں نبی پر درود بھی پڑنا پڑے گا یعنی ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر اور نبی پر درود نہ ہو دو باتیں بتائی تو دونوں چیزیں واجب ہیں صرف درود بھی نہیں چلے گا اور صرف اللہ کی یاد بھی نہیں چلے گی بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھنا ضروری ہے سب السلام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے دونوں کو الگ کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے اسی لیے اپنی کتاب التنویر شرح و الجام صغیر میں کہتے ہیں واہر لا من العمرین حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہے الذکر و اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ کا نلیہ حسرتََ ورنہ مجلس ان کے لیے حسرت بنے گی افسوس کا سبب بنے گی وہ ان کا نسلۃ علیہ صلی اللہ علیہ و ان کا نسل صلی اللہ علیہ تشتمل اگرچہ اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جب آدمی پڑھے اللہ کا ذکر تو جاتا ہے تو خالی درود کا ذکر نہیں اللہ کا ذکر بھی تو نبی پر درود میں اللہ کا ذکر تو آتا ہی ہے محمد اللہ کا نام تو آیا ہی لیکن کہتے کہ نہیں کوئی یہ نہ کہا کہ درود میں اللہ کا ذکر بھی تو آ جاتا ہے نہیں وہ الگ سے بتایا گیا اور ذکر الگ سے بتایا گیا تو جب دونوں کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا تو دونوں الگ الگ بھی کرنا پڑے گا اللہ کا ذکر بھی ہو نبی پر درود بھی ہو دونوں چیزیں اگر جمع نہیں کی گئیں تو یہ مجلس لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب اور حسرت کا ذریعہ بنے گی اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم مجالس میں اللہ کی اینے بات کریں گے قرآن و سنت کی بات کریں گے تو ظاہر بات ہے اس پہ اللہ کا ذکر تو آیا ہی آیا اور جب حریض بیان کریں گے تو نبی صلی اللہ اور درستی آئے گا تو یعنی یہاں پر ایسی مجالس جن میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں آتی ہے یہاں وہاں کی فضولیات اور خرافات آتی ہیں ظاہر بات ہے کہ ایسی مجلس قیامت کے دن حسرت اور افسوس اور ندامت اور نقصان کا ذریعہ بنے گی بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جا کے بھی اس پر حسرت ہوگی جنت میں جانے کے بعد بھی اگر آدمی خوش ہوگا جیسے آدمی دنیا میں فائدہ اس کو ہوتا کرتا تھوڑا سا اور کر لیتا زیادہ مل جاتا تو غمگین نہیں ہوتا ہے لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش کاش کے یعنی میں اور زیادہ کرتا تو ایسا احساس جب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان یعنی بعض اوقات اس احساس میں فائدے کے ساتھ بھی اس احساس میں ہوتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جا کر بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش ہماری وہ مجلس ذکر سے خالی نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنے ہیں جو اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قعد قوم لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي جب بھی لوگ بیٹھے بیٹھے مجلس میں وقت گزارتے ہیں لیکن اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے کوئی ایک مجلس بھی ہو گئی اس۔ الا كان عليهم حسره يوم القيامه تو قیامت کے دن وہ مجلس ان پر حسرت کا سبب بنے گی وہ مجلس کیا ہوگی قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی وہ ان دخل الجنت علی چاہے وہ اپنے ثواب کی کثرت کی وجہ سے دوسرے اعمال کیے انہوں نے بہت ساری نیکیاں انہوں نے کی ہیں لیکن وہ اس کی وجہ سے جنت میں بھی چلے جائیں لیکن پھر بھی احساس رہے گا ان کو قیامت کے دن ندامت اور افسوس ہوگی کاش کے ہم نے وہ مجلس کاش کی وہ مجلس ہم لوگوں نے اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزاری ہوتی تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جنت ہی کیوں نہ ہو جنت میں چلا جائیں لیکن ایسا بھی آدمی قیامت کے دن افسوس کرے گا حشر کے میدان میں کہ کاش کے میری وہ مجلس اللہ کی یاد سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر درود پڑنے سے آری نہیں ہوتی تو یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ آج ہماری مجالس میں کیا ہوتا ہے چار آدمی جمع ہو گئے کوئی فلموں کی بات کر رہا ہے کوئی کھیل کود کی بات کر رہا ہے کوئی آپس میں ایک دوسرے کی کی غیبتیں کر رہا ہے کوئی مستقبل میں گناہوں کے اپنے ارادے ظاہر کر رہا ہے کپڑوں کے بارے میں گھڑی کے بارے میں موبائل کے بارے میں اسپورٹس کے بارے میں اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں تو ہماری مجلس آج ہم دیکھیں کیا ہے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کتنا آتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنا آتا ہے تو یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ ہم نے اپنی مجالس کو دنیا داری والی غفلت والی گناہوں والی بنا لیا لہذا اس کے اثرات ہمارے قلوب پر ہیں اور معاشرے کے اندر سے معاشرے کے اندر سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے بھئی ایک آدمی اگر گناہ ہے تنہائی میں گناہ کر رہا ہے اس کا اثر اس کی ذات پر پڑتا ہے لیکن لوگوں کے مجمے میں اگر بے حیائی ہو گناہ کی باتیں ہوں برائیاں ہوں اور کوئی ٹوکنے والا نہ ہو اور سب اس میں شریک ہو جائیں تو ایسی مجالس کا نقصان صرف ایک فرد کو نہیں ہوتا ہے اس کے مرتکب کو نہیں ہوتا ہے ان سب کو ہوتا ہے جو اس مجلس میں ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے اوپر یعنی ایک قسم کے گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے برائی کو دیکھ کر اس پر خاموش رہنا بھی دل کو نقصان پہنچاتا ہے لہذا مجالس کے بارے میں ہم لوگ حساس ہو جائیں کہ ہماری مجلسیں گناہ والی نہ ہوں غفلت والی نہ ہوں بلکہ اللہ کو یاد کرنے والی ہوں اپنے آپ و مجلس ریکٹیفائی ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر جب آئے گا اللہ کا تذکرہ آئے گا رسول کی بات جب آئے گی رسول پر درود آئے گا اپنے آپ مجلس صحیح ہو جائے گی تو فرماتے ہیں کہ قاعدہ قومن قا على وبی جب بھی کچھ لوگ بیٹھے وہ گزارتے ہیں اس حال میں کہ نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اللہ کا نا حسرت نیوم القیام تو قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی پھر چاہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر کے ان کو جنت میں ڈال دے جنت میں جائیں گے لیکن اس حسرت کے ساتھ جائیں گے کہ ہم نے فلا مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کیا تھا تو وہ احساس جو ہے قیامت کے دن ضرور ان کو ہوگا امام احمد ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور سید ترغیب میں حدیث نمبر 1513 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کی مثال بہت بدترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حرام لذت ہے ایسی مجالس جس میں اللہ کا ذکر اور رسول پر سلاد درود نہ ہو وہ مجلس چاہے کتنی ہی لذیذ اور موج مستی والی کیوں نہ ہو کتنا ہی اس میں دل بہلانے کے سامان کیوں نہ ہو کتنا ہی انٹرٹینمنٹ اس میں کتنا کیوں نہ ہو کتنا ہی ریفریش کیوں نہ ہو جائے آدمی اس میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات اس میں نہیں ہے اگر اللہ کا ذکر رسول پر درود نہیں ہے اس میں تو ایسی مجلس ایسی ہے جیسے وہ مردار کی دعوت پر سے اٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قوم یا من مجلسن لا قرون اللہ حفیح جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ کی یاد نہ ہو اللہ کا تذکرہ نہ ہو تو فرماتے ہیں اللہ قام جی فتی ہمارن وکان الحم ہسر <حَسْرًا> اس میں اور زیادہ آپ نے بتایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں گویا کہ وہ مرے ہوئے گدھے کی دعوت پر سے اٹھے ایک دیکھیں گدھا تو ویسے بھی حرام ہے جو شہری گدھے ہوتے ہیں علاقوں میں ہوتے ہیں وہ ویسے بھی حرام ہے لیکن وہ مرا ہوا ہو تو مردار ہو کے اور بھی برا ہو گیا تو مردار گدھا اس کی دعوت کھا کے وہ لوگ اٹھے ہیں ایسی دعوت ہے جس میں اللہ کی یاد تھا یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی لذت دی جو حرام تھی تو ان کی مجلس کی لذت ماسیت غفلت تھی تو وہ ایسی مجلس پر سے اٹھے ہیں جیسے امس لجی فتحمار کے مردہ گدھے کے گوشت کھا کر گویا کے اٹھے ہوئے ہیں مردار کی دعوت پر سے اٹھے ہیں وقان الحمد حسرتن اور آپ نے فرمایا کہ یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی اسی لیے دیکھیے جو حسرت کا لفظ ہے بعض علماء نے چیرا تن کی تفسیر میں حسرت کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن ان کے لیے یہ مجلس حسرت کا سبب بنے گی جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث ہم نے دیکھی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن افسوس کرے گا آدمی لیکن اس دن کا افسوس کام کیا آئے گا وقت گزر جانے کے بعد آدمی افسوس کرتا رہے دنیا میں آدمی اس کا امتحان کا وقت نکل گیا اور پھر سوچتا ہے کہ کاش پڑھائی کرتا میں اب تو فیل ہونا ہی ہونا ہے تیرا اب کہاں کا پاس ہوگا تو تھی نے پڑھائی کیا نہیں اور پرچہ صحیح دیا نہیں تو, تو فیل ہی ہونے والا ہے اب سوچتا ہے کاش کہ میں پڑھائی کرتا کاش کہ میں پرچہ صحیح لکھتا یہ جواب نہیں چھوڑتا اتنے مارکس مل جاتے اب فائدہ نہیں ہے وقت گزر گیا قیامت کے دن وہی ہوگا وقت گزر گیا وہ جو ساری مجالس تھیں کتنا وقت ضائع کیا اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا نبی پر درود نہیں پڑا تو وہ ایسا ہے جیسے مردار گدھے کے گوشت کی داور پر سے اٹھے ہوں اس حدیث کو امام ابو داود اور حاکم نے روایت کیا ہے صحیح اترغیب حدیث نمبر 1514 حدیث صحیح ہے آپ دیکھتے جائیں کتنی ساری احادیث اس تعلق سے آئی اور کتنی سخت بات اس میں بیان کی جا رہی ہے بلکہ بلکہ یہ چیز مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے جس میں مجمع ہو بلکہ یہ چیز تنہائی کے تعلق سے بھی ہے کہ کوئی انسان تنہائی میں کوئی جگہ کسی جگہ وقت گزارے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ مجلس بھی اس کے لیے حسرت کا سبب بنے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منتجان متجعن کے جو شخص کسی کروٹ پر اپنی لیٹے رہے لم ید اللہ فی اللہ کو اس کروٹ پر اس نے یاد نہیں کیا لیٹا اور لیٹے لیٹے ہاں موبائل فون میں لگا رہا یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام اسنیپ چیٹ اور نجانے جانے کتنی خرافات ٹک ٹاک اس میں لگا رہا اور اس مجلس میں اس, اس اپنے لیٹنے میں اس کروٹ پر اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا کا نالے ہی کہہ رہا اس کا وہ لیٹنا قیامت کے دن اس کے لیے حسرت و ندامت و نقصان و وبال کا سبب بنے گا مقعدا لم قاعدہ اللہ حفیح اور جو آدمی بیٹھا اور اس بیٹھک میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا کا نالیہ تیرتن یوم قیامت یہ بیٹھنا بھی اس کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب بنے گا تو چاہے لیٹنا ہو یا پھر بیٹھنا ہو یہ بیٹھنا اور لیٹنا دونوں اس کے لیے افسوس کا سبب بنے گا قیامت کے دن کاش میں اللہ کو یاد کر لیتا اس بیٹھنے بیٹھک میں اللہ کو یاد کر لیتا ہے شاپنگ کے لیے جا رہا ہے یا کسی اور کام سے جا رہا ہے جاپ پہ جا رہا ہے کتنے لوگ آپ دیکھیے بسز میں جاتے ہیں اور آدھا آدھا گھنٹہ ان کو لگتا ہے کمپنی پہنچنے تک کیا کرتے ہیں ہیڈ فون لگائیں گے ہاں ایئر پلگس لگائیں گے کوئی گانا غزل بسکو یا کوئی سینٹیمنٹل قوالی اس طرح کی چیز کچھ لگا دیں گے اور بس اس کو سنتے رہیں گے گانے سنتے ہیں مجھ کو سکون ملتا ہے مینٹل پیس ملتا ہے میرے کو سائیکٹرس نے کہا ہے کہ اس کو سنو اللہ علمستان یہ کوئی ایسی میوزک سنو جو, جو بالکل کیا ہو ٹھنڈی ٹھنڈی ہو ایک دم کو گا. اللہ کو یاد نہ کرے. اور چلتے میں بھی آدمی اللہ کو یاد نہ کرے یہ بھی اس کے لیے چلنا افسوس کا سبب بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما جلس قوم جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کو یاد نہ کریں قیامت کے دن یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا حسرت کا سبب بنے گا نقصان و ندامت اور وبال کا سبب بنے گا رجول اللہ کا ناطن کوئی شخص کسی راستے پر چلا اور اس چلنے میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا قیامت کے دن وہ چلنا بھی اس کے لئے حسرت کا سبب بنے گا وما من رجلٍ أوى إلى فلم يذكر الله جو شخص کوئی بھی شخص اپنے بستر پر گیا اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا الا كان عليه ترهن یہ اس کا لیٹنا بھی اس کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب بنے گا۔ امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن حبان میں حدیث نمبر آٹھ سو پر شیخ الابانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے تو الطاط الحسان میں بھی شیخ البا اس کو ذکر کیا ہے اور اسحیح میں بھی اس کو ذکر کیا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا چلنا کھڑے ہوئے اور انسان کا کسی مجلس میں ہونا بیٹھنا یا کھڑے ہو کر جمع ہونا یا اسی طرح سے انسان کا لیٹنا اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرنا یہ قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب بنے گا اللہ کے نیک بندے کون ہیں عقلمند بندے کون ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا عقلمند اللہ قیام و قرآلہ جنوبی وہ بندے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر کھڑے ہوئے ہیں کسی کام میں قطار میں کھڑے ہوئے ہیں ہاں ابھی نمبر آنے والا ہے کیا کرتے ہیں لوگ موبائل فون ڈاکٹر کے پاس ویٹ کر رہے ہیں کسی کیو میں کھڑے ہوئے بس آنے کے لیے یا ٹرین کے لیے یا کسی بھی کام بیٹھے ہوئے ہیں کہیں انتظار میں کسی کے آنے والا ہے کوئی فوراً جیب سے موبائل نکالا اس میں لگ گئے اور خرافات انٹرٹینمنٹ لیٹے ہوئے بھی ہیں دن بھر کا کام کر کے خواتین ہیں لیٹی رات میں چلو یہی تو وقت ملتا ہے مبارک موبائل فون استعمال کرنے کے لیے وہ بھی لیٹے لیٹے موبائل فون چل رہا ہے پھر دائیں بائیں بچے بھی ہیں وہ بھی اس میں جھانک رہے ہیں اما کیا دیکھ رہی ہیں سوچیے ابو کیا دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہاں کامیڈی شو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہماری جو مجالس سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا لیٹنا ہمارا مجالس میں جانا کہیں جانا یہ جو ہمارے لمحات ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں ہمارے اوقات کا اللہ رب العالمین کے ذکر سے آری ہونا ہم پر قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا ہمارے لیے قیامت کے دن مصیبت کا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ چلتے پھرتے بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس میں بھی انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ کو بھولے دوسری بات اس حدیث میں جو آئی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے یہ بھی کام ہے جو کرنا ضروری ہے اور اس حدیث میں اس پر وعید ہے آگے جا کر ایک حدیث ابن حجر رحم اللہ نے ذکر کی ہے بلوغ المرام میں جو درود کی فضیلت میں بس یہ دو حدیثیں ہیں لیکن درود کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس پر وعید پر بھی اور کئی چیزیں ضروری ہے کہ ہم ان احادیث کو دیکھیں جو اس کے علاوہ ہیں جس میں وعید ہے فضائل کی حدیث ہم انشاءاللہ اس حدیث کے ضمن میں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس پر و سلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے جسے جس معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسل نبی اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر سلاد بھیجتے ہیں یو سل نبی یادین تسلیم تو ایمان والو تم بھی اس نبی پر سلاد بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو یہ سور الاحزاب کی آیت نمبر چھپن ہے صورت الاحزاب آیت نمبر چھپن اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دینے سے پہلے بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں آپ پر سلاد بھیجتے ہیں اور پھر اس کے بعد اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا کہ اے ایمان والو تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو سلاد بھیجو اور سلاد ہی نہیں بلکہ سلام بھی بھیجو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے آپ کو سلام کرتے تھے جیسے ہم بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحبہ بھی کرتے تھے تو یہ سلام ہوا تو تہیا کے طور پر آپ کے آپ کو سلام کریں آج بھی ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہیں وہاں جا کر بھی سلام کرتے ہیں عبد عمر رضی اللہ تعالیٰ نُا سلام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر السلام علیہ رسول اللہ السلام ابا بکر السلام علیہ ابتا اللہ کے رسول اللہ پر سلام ہو اے بکر آپ پر سلام ہو اے والد صاحب عمر بن خطاب باپ ہیں والد ہیں آپ پر سلام تو وہ سلام کرتے تھے تو یہ بھی سلام ہے یہ سلام نہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیہ کا پڑھیں اپنی طرف سے اشار بنا کر اور فلموں کے اور گانوں کے طرز پر اس کو پڑھنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ کو پڑھنا نہیں سکھایا بلکہ صحابہ آپ کو خود سلام کرتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر جا کر آپ کو سلام کرتے تھے تو یہ طریقہ تو ہے اور مزید یہ کہ ہم نماز میں بھی آپ کو سلام کرتے ہیں اتحیات میں جب ہم ہوتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کی، آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں السلام علیکم ائنبی و رحمت اللہ و برکاتہ تو اتحیات میں تو کرتے ہیں سلام تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ سلام ہی نہیں پڑھتے ہیں آپ کا بنا اور سلام نہیں پڑھتے ہیں نبی کا سکھایا اور سلام پڑھتے ہیں اتحیات کس نے سکھایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے جو بخاری میں ہے تو آپ نے خود سکھایا السلام علیکم ائنبی النبی رحمۃ اللہ و برکات ہو اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہو تو یہ جو لفظ ہے یہ جو سیکھا ہے یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے تو آج بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے بعض نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی, کی یعنی حدیث میں یہ جو ٹکڑا ہے اس کی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعد میں جو ہے ہم لوگ السلام النبی کہا کرتے تھے النبی کہا کرتے تھے تو لیکن دوسرے صحابہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ السلام علیہ کا النبی ہی سکھایا کرتے تھے لوگوں کو ممبر پر بیٹھ کر تو دونوں چیزیں صحیح ہیں چاہے تو السلام علیہ النبی پڑھیں یا السلام علنبی و رحمت اللہ و برکات ہو دونوں بھی طریقہ دونوں بھی چیزیں صحیح ہیں دونوں پڑھا جا سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ لفظ آیا ہے عبدالعمس سے بھی اور حضرت عائشہ سے بھی دونوں سے لفظ آیا السلام علنبی و ورحمت اللہ و برکات لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب و بعید کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہی سکھایا تو اس میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے بلکہ آپ کی وفات کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی سکھایا کرتے تھے تو دونوں ٹھیک ہیں اس میں کسی نے کسی کی تردید نہیں کی ہے تو یہاں پر سلام یہ ہے اور سلاد لیکن کیا ہے سلاد کے بارے میں ابو علی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ تابعین میں سے کہتے ہیں سلاۃ الصلاۃ اللہ علیہ اور علی الملائکہ الملا الدعاء ادو یعنی اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیجنا کیا ہے یو سلون النبی. اللہ تعالیٰ سلاد بھیجتا ہے کا مطلب کیا ہے فرماتے کے سلاد اللہ علیہ ثنا علیہ الملائی کا اللہ تعالی نبی پر سلاد بھیجتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے مقدم فرشتوں کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے آپ کی تعریف کرتا ہے اللہ کا نبی پر درود بھیجنا یا سلاد نازل کرنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا آپ کی فنا کرنا فرشتوں کے ساتھ ہے وہ سلاد الملا اکتیال ہی ادوا اور فرشتوں کا آپ پر سلاد بھیجنا کیا ہے کیونکہ اللہ ابھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی تو اللہ کا تو معلوم ہوا فرشتوں کے درمیان اللہ تو دعا نہیں کرے گا اللہ کس سے دعا کرے گا اللہ رب العالمین وہ عطا کرتا ہے تو دعا نہیں ہے فرشتے لیکن جب لفظ فرشتوں کے لیے جب سلاد کا لفظ آئے گا تو مراد کیا ہوگا کہ وہ دعا کرتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں وہ سلاد فرشتوں کا آپ پر سلاد بھیجنا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن ابی حاتم رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے روایت نمبر سترہ ہزار سات سو اڑسٹھ اور امام الباری نے بھی اپنی صحیح میں تفسیر القرآن میں اسی آیت کے ذمن میں تعلیق یہ بات ذکر کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی ذکر کیا ہے ابن عباس کیا کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ یوسلونہ یوسل یوبر ریکون یبر یعنی فرشتے جو ہیں برکت کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیر اللہ نے نبی کے لیے رکھی ہے اللہ اس میں اور برکت دے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے برکت کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان یا ان کا قول ایک روایت میں ہیں کہتے ہیں کہ ان اللہ نبی. آمنوا صلو علیہ, وسلم صلو علیہ نبی یادین علیہ و علیہ یقول یبارکون علی علبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے ہیں امام ابن جریر اتبری کہتے ہیں کہتے اس بات کا بھی احتمال ہے possibility ہے امکان ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحم فرماتا ہے سلاد سے مراد کیا ہے اپنے نبی پر اللہ رحم کرتا ہے رحمت نازل کرتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں کہتے ہیں تد وتدعو له ملائکته ويستغفرون اور فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کرتے ہیں اور اپ کے لیے استغفار کرتے ہیں وذلک ان الصلاهۃ فی کلام العرب من غیر اللہ انما هو الدعاء کہتے ہیں اس لیے کہ عربی زبان میں عرب کے کلام کے مطابق صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ عربوں میں دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے ہو اللہ تعالی تو کسی سے دعا نہیں کرتا تو اللہ کے لیے تو یہ معنی دعا کے نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ کسی سے دعا کر رہا ہے نہیں لیکن اللہ کے علاوہ جب سلاد کا لفظ کسی کے عمل میں آتا ہے کہ یہ سلاد کر رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے دعا کرنا تو فرشتے نبی کے لیے سلاد کرتے ہیں کا مطلب نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اور جیسا کہ ابن عباس کا قول برکت کی دعا کرتے ہیں یا جیسے ابو رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سنا کرتا ہے اور آپ کیلئے دعا کرتے ہیں تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا سلاد بھیجنا اپنے نبی پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے بعض علماء نے یہاں پر کہا کہ نہیں ابن حجر نے بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے 15 دلیلیں دی ہیں یہ مانا صحیح نہیں ہے اس کے لیے وہ لوگ لکھتے تھے تو بہت لکھتے تھے پندرہ دلیلیں دی کہ رحمت کا لفظ معنی لینا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی پر نازل ہوتی ہے لیکن سلاد کا معنی رحمت نہیں لیا جائے گا کیوں کئی وجوہات پندرہ ریزنس انہوں نے بتایا شیخ البانی اور شیخ ابیمی نے بھی یہ بات کہی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ سلاد الگ ہے اور رحمت الگ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ولَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ ہم ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے خوف سے اور اسی طرح سے بھوک سے اور اموال میں اور جانوں میں اور ثمرات میں کمی کر کے تو پھر تم خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو تم کو آزمائیں گے ہم کیسے خوف اور بھوک کے ذریعے سے اور تم کو آزمائیں گے کمی کر کے کس میں کمی مالوں میں جانوں میں اور پھلوں میں یعنی کوشش کے نتائج میں اور پھلوں میں بھی کیونکہ وہ بھی کوشش کا نتیجہ ہے کھیتی کا نتیجہ ہے تو کیا کہا وہ بش شیر صابرین تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے کون ہیں یہ لوگ اللہ اذا اداسابت مصیبت قالو انا اللہ و انہی راج ہوں یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم کو پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے غلام ہیں اللہ ہی کی چیز ہیں ہم اللہ ہمارا مالک ہے اور پلٹ کے ہم کو کس کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس اللہ نے اب دیکھیے اس کے بعد ان کے لیے فضیلت کیا بیان کی وعدہ کس چیز کا کہا کس چیز کا کیا کا اولا ایک سلوات رب و رحم و اولا اکم المحت یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے سلوات ہے اور رحمت بھی اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے صورت البقرہ آیت نمبر ایک سے ستاون تک یہاں آپ دیکھیں اللہ نے دو باتوں کا وعدہ کیا ان پر اللہ کی طرف سے دو چیزیں ہیں ایک سلاد سلوات جمع سلاد کی جمع صلوات ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ذکر کی وہ کیا ہے رحمت بھی ہے تو اگر سلاد سے مراد رحمت ہے تو دو الگ چیزیں کیوں بیان کی اللہ نے تو یہ آیت بتاتی ہے کہ مغایرت اسی لیے ہوتی ہے کہ دو الگ چیزیں ہوں اللہ یہ کہ کوئی دلیل بتا رہی ہو کہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں الگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے تو اللہ نے سلاد کا بھی وعدہ کیا اور رحمت کا بھی وعدہ کیا دو آدے ہیں ان کو زبردستی ایک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جب اللہ نے الگ کیا تو وہ الگ ہے اور کوئی قرینہ ایک کرنے کا نہیں ہے تو اس سے علماء نے دلیل دی شیخمین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے دونوں الگ الگ بیان کیے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں الگ ہیں تو اللہ کا نبی پر سلاد بھیجنا رحمت بھیجنا نہیں ہے اگرچہ اللہ رحمت بھی بھیجتا اپنے نبی پر رحمت بھی نازل کرتا ہے باقی بندوں پہ نازرتے نبی پہ نہیں ہوگی اپنے نبی پر اللہ اہم بندوں سے زیادہ رحمت نازل کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ جو چیز ہے ایک زائد نعمت ہے ایک زائد نعمت ہے کہ اسی کے ساتھ اللہ رحمت نازل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کیا کرتا ہے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے یہ زائد ہے تو یہاں پر سلاد کا معنی یہی معنی راج ہے یہی معنی راجہ ہے تو یہ آیت اس بات کے دلیل کہ دونوں الگ ہیں اس حدیث میں جو اوپر ہم نے دیکھا کہ یہ جو مجز ہے جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے اور نبی پر درود نہ پڑھا جائے یہ افسوس کا سبب بنے گی اس سے جیسے کہ امام السنانی نے ذکر کیا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں واجب ہیں واجب اگر نہیں ہوتی لازم اگر نہیں ہوتی تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی وعید نہیں ہوتی تو درود کی وجوب کی یا اس کے اہتمام کی فضیلت کی اور کیا دلیلیں اور اس کے نہ کرنے والے کی مذمت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو کنجوس قرار دیا ہے جو درود نہ پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل الذي من تو فلم کنجوس آدمی وہ ہے اکہ کنجوس وہ ہے جو جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے لیکن پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ پڑے یعنی اللہ کے نبی کتنا یعنی انسان سخت ہے کہ ٹھیک ہے خود نے یاد کیا وہ بھی اپنی جگہ لیکن آپ کا تذکرہ آیا مجلس میں لیکن اس نے مجلس میں اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس نے نہیں پڑھا تو یہ آدمی سارے کنجوسوں میں سب سے زیادہ کنجوس ہے کیوں اس لیے کہ اس نے کچھ دیا ہی نہیں دینا تو خود تھا نہیں اللہ سے دعا کرنی تھی اللہ مصل نبی عالن نبی یا اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں جو آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جیسے الفاظ ہیں تو یہ سارے جو الفاظ ہیں خود کیا دے رہا ہے یہ تو اللہ تعالی سے مانگ رہا تھا نا دینے والا اللہ ہے اللہ سلاد نازل کر نبی پر اور برکت عطا فرما آپ کو اور جو بھی دعا کے لیے کر رہا ہے تو اللہ سے مانگ رہا تھا خود تو دینا نہیں تھا کچھ اس میں بھی اس نے کنجوسی کی اس سے زیادہ کنجوس کون ہو سکتا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات آپ کی دعوت کے نتیجے میں یہ سارے فوائد حاصل کر رہا ہے نہ صرف دینی بلکہ دنیوی بھی ہے. کیونکہ اگر آپ کی توحید کی دعوت نہیں ہوتی تو دنیا میں وہ سارا سارا ریولیوشن اور سائنس کی ترقیاں کہاں سے آتی لوگ پیڑ پیڑ پودوں کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے سورج چاند کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے ان کو نکالا کس نے ان چیزوں کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت کس نے بخشی کس نے سکھایا یہ مخلوق ہیں تمہارے قادم ہیں یہ تمہارے رب نہیں ہیں تو اب سوچئے وہ جو سائنسی سائنس کا ریولیوشن آیا وہ توحید کا نتیجہ تھا وہ توحید کا نتیجہ تھا اور اسی کے نتیجے میں جو عرب تھے وہ شرک سے نکل کر توحید پر جب آئے تو بعد کے دور میں انہی کی طرف سے سائنس کی ترقی یورپ میں آئی اس کا وقت ابھی نہیں ہے ہمارے پاس اس کی تفصیلات کے لیے نہ مجھ کو اتنی تفصیلات معلوم لیکن یہ محققین یہ بات کہی کہ ہے کہ یورپ میں جو سائنس آیا عربوں کی دین ہے ان کو تو زیرو بھی معلوم نہیں تھا وہ اپنے پاس سے گیا عربوں سے گیا ہے وہ ان کے پاس زیرو ہی نہیں تھا تو یہ سارا کہاں سے گیا یہ عربوں کی طرف سے گیا ہے تو اربوں میں ترقی کہاں سے آئی بھائی ان کے پاس جب شرک نکلا اور یعنی مخلوق پرستی ان کی نکلی مخلوق کو اپنا رب بنانے کے بجائے انہوں نے سمجھا کہ خادی میں اللہ نے اس کو عمر خدمت میں لگایا ہے. اس سخرکتراف سماوات آسمان و زمین میں جو بھی ہے تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے تب جا کر ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو مخلوق ہے یہ ہمارے قادم ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہمارا رب اللہ یہ نہیں تو آج جو دنوی فائدے ہم اٹھا رہے ہیں وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکات ہیں اور دینی فائدہ اس پر زائد اور دنیا میں اخلاقی نظام بنا وہ زائد آپ دیکھیے کالے گورے کا فرق کیسا مٹا عرب میں مٹ گیا لیکن آج دیکھیے دنیا میں امریکہ میں اب تک نہیں مٹا ہو اب تک وہ لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کتنے لوگ پریشان ہیں اونچا نیچا اور بڑی ذات چھوٹی ذات آج تک ترقی اتنی کر کے بھی نہیں جا رہا ہو لیکن اربوں میں آپ جائیے حرب میں دیکھیے آزو بازو لوگ سب ہاں گورا کالا چینی اور نہ جانے الگ الگ صورتوں والے الگ الگ رنگوں والے الگ الگ لباس والے کیسے بھی لوگ ہیں سب ہیں وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا جاہلیت کی چیزوں کو ختم کر دیا تو آج جو سماج میں امن و امان سماج کے اندر فکری اعتبار سے آزادی اور جو بھی چیزیں ہیں سائنس کی ترقیات اور ٹیکنالوجی کی ترقی یہ کہیں نہ کہیں جا کے اسی دعوت سے جڑتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ورنہ سب لوگ اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے گٹر میں پڑے ہوئے تھے لوگوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اپنے بندے بنا لیا تھا شخصیت پرستی اپنے عروج اور انتہا پر تھی اور نیت سے لے کر بے حیائی سے لے کر ظلم و زیادتی پوری چھائی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج لایا آج جا کر ساری انسانیت کو اس کا اس کا فائدہ ہو رہا ہے اتنا کنجوز تو کہ جب نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہیں پڑ سکتا تو کیا دے رہا تو اللہ کے نبی کو اس کے بدلے میں دیا کیا تو نے؟ فائدہ تو حاصل کیا اس کے بدلے میں دیا کیا کم سے کم اللہ سے دعا بھی نہیں کر سکتا تو کہ اللہ تو ہماری ہماری اوقات تو ہے نہیں ہم اس لائق تو ہے نہیں کہ کچھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تو ہی اپنی طرف سے آپ پر سلاد نازل کرنا آپ کو برکتوں سے نواز آپ پر رحمت نازل کر تو اتنی بھی دعا نہیں کرتا نبی کے لیے تو تو کتنا احسان فراموش ہے ایسا آدمی کنجوس آدمی ہے کہ جو دعا بھی نہ دے سکے جو اپنے نبی کے لیے دعا بھی نہ کر سکے اس سے کنجوس کون سکتا ہے? تو دینے والے سے التماس بھی نہ کرے اس سے گزارش بھی نہ کرے اللہ تو دے اس سے زیادہ کنجوس کون ہو سکتا ہے جو خود نہیں دے رہا ہے تو کہا کہ البقیل اللہ مندر تو فلم یوسلی علیہ کہ کنجوس وہ ہیں کہ اس کے سامنے میرا تذکرہ آئے لیکن پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑے اس حدیث کو امام احمد ترمدی نسی ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح جام صغیر حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو پر شیخ علی البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ میں شوقانی رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب, اپنی کتاب تحفت الزاکرین میں۔ کہتے ہیں وَفِي الْحَدِيفِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمَ عَنْدَ ذِكْرِهِ کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئیں آپ پر درود پڑنا واجب ہے۔ نہیں پڑھا تو کنجوس ہے تو آپ کا ذکر جس میں جس میں آئے اس میں آپ پر درود پڑنا کیا ہے واجب ہے واجب ہے بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منسلط علیہ خفی طریق الجنہ امام ابن ماجا نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 6568 حدیث صحیح ہے کیا فرماتے ہیں منس یس خطیق جو آدمی مجھ پر درود پڑھنے کو بھول جائے یعنی بھولا دے, چھوڑ دے نسی زبان میں چھوڑنے کو بھی آتا ہے من یا ایسے نہیں کہ بھول سے یاد نہیں رہا اس کو رب اللہ تعالی نے تو اس کی مغفرت کر دی ہے اور آخر ناسی نا اور وقتانہ اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے یعنی ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں تو اس پر ہمارا مواخذہ مت کر ہمیں پکڑ مت ہمیں سزا مت دے اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے تو نسیان جو ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ میری امت سے نسیان اٹھا لیا گیا اس کی سزا نہیں ملے گی بھولنے کی بھولنے کی غلطی کی سزا نہیں ملے گی یہاں بھولنا وہ نہیں ہے کہ غلطی سے بھول گیا یاد ہی نہیں رہا وہ تو نماز نہ پڑھے آدمی تب بھی گناہ گار نہیں ہوگا اگر بھول جائے تو. منا مام صلاً جو آدمی نماز ادا کرنا تو تو گار نہیں ہوتا ہے اس, کے سوا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کے پاس لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ منس یا سلا جو آدمی چھوڑ دے مجھ پر ضرور پڑھنا تو آپ نے فرما خط اطریق الجن وہ آدمی جنت کے طریقے سے بھٹک گیا وہ آدمی جنت کے راستے سے بھٹک گیا کون جس نے مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا تو مالبا کی جنت سے محرومی کا سبب ہے اس حدیث کو امام ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے چھوٹا سا درود ایک حدیث میں آیا جو عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں اور اسے یعنی قاضی اسماعیل اسحاق الدی نے اپنی کتاب فضل فدلس عالنبی میں ذکر کیا ہے قاضی اسماعیل ابن اسحاق الازدی انہوں نے اپنی کتاب فضل صلاتی علی النبی میں ذکر کیا ہے اور جلاء الافحام میں بھی اس کو ابن قیم رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے یزید ابن عبداللہ کہتے ہیں انہم کانو یستحبون ان یقولو اللہم صلی علی محمد النبی الامی بس کہتے ہیں کہ صلف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ یوں کہیں اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ پر سلاد نازل کر جو کہ نبی امی ہیں آپ نبی امی ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے آپ علم والے تھے لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے اللہ نے آپ کو بغیر پڑھے لکھے ہی علم دیا تھا تو امی اس کو کہتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو لیکن امی علم والا بھی ہو سکتا ہے اور پڑھا لکھا جاہل بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اگرچہ جی پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے لیکن آپ آپ کے پاس اللہ تعالی نے آپ کو اتنا علم دیا تھا کہ دوسروں کے پاس نہیں تھاما اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر بہت فضل رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہم کو ملتی ہے تو یہاں پر جو ہے اللہ مسلام محمد النبی امی یا اگر جوڑ کے پڑھیں اللہ مسلامدی تنوین کے بعد جب علیم آئے تو پچھلے میں جوڑ دیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے اللہ مسلام محمد نبی نہیں آتا اسے پڑھنے کوئی بات نہیں آپ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اللّہ مسلّہ محمد النبیل امی نبی اور امی دونوں کے لیے کسرہ ہوگا زیر دیا جائے گا اس کو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ نبی امی ہیں اللہ تو سلاۃ فرما تو یہ جو یہ روایت ہے اس کو شیخ الالبانی نے فضل سلطیہ نبی کی جو تحقیق ان کی ہے اس میں ذکر کیا اس کو صحیح قرار دیا ہے تو ہو آ... گیا وقت آٹھ بجے تک ہے نا ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں آج کے اتنا کافی ہے اور انشاءاللہ ہم آ... آنے والی حدیثیں اگلے درس میں ان پر غور کریں گے اور دیکھیں گے سلف نے ان کی تشریح میں کیا باتیں کہی ہیں اور بہت پیاری حدیثیں ہیں اس کے بعد جو بھی اذکار ہیں ہم لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں جو کرنے والے بھی ہیں جو نہیں کرتے ہیں تو نہیں کرتے کرنے والوں کا بھی عام طور سے معاملہ ہوتا ہے کہ وہ زبان تک ہی محدود رہتے ہیں واقعی ان کے معنی کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے معلوم نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیقہ فرمائیں اقوید وصطفی اللہ علی خیر دوبارہ میں اعلان کرتے ہوئے جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تیس سپٹمبر کو دس نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں سات تاریخ اور چودہ تاریخ کو جو اوقات ہوں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے کہ سعودی عرب کے وقت مطابق دس سوا چار کو شروع ہوگا اور سوا پانچ کو ختم ہوگا ہندوستان کے وقت دس پونے سات کو شروع ہوگا اور پونے ختم ہوگا ذکر اللہ السلام علیکم و اللہ وبہ وعلیکم السلام